حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قوم میں پیدا ہوئے اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا مدت دراز تک یہی اس زمانے کی محضب دنیا کے سب سے بڑے فرماروا تھے اور انہی کا سکہ مصر اور اس کے نواح میں رواں تھا عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت مس علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں لیکن قرآن اس مقام پر تصریح کرتا ہے بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسی علیہ السلام سے پہلے گزر چکا تھا جسے خود حضرت موسی علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اس کے شاندار ماضی کی حصے سے پیش کرتے تھے۔ یہ قوم دخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين اے برادران قوم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نا پلٹو گے اس مقدر سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا از رہ چکی تھی بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے حضرت موسا علیہ السلام کی یہ تقریر اس موقع کی ہے جبکہ مصر سے نکلنے کے تقریباً دو سال بعد آپ اپنی قوم کو لیے ہوئے دشت فاران میں خیمزن تھے یہ بیابان جزیرہ نمایا سینا میں عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے متصل واقع ہے قالوا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 ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم دخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلى اللہ فتوکلو ان کنتم مؤمنین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 ان کے درمیان سے دو شخص بول اٹھے دوسرا یہ کہ جو لوگ خدا سے ڈرنے والے تھے ان میں سے دو شخصوں نے یہ بات کہی قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَّ دَخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ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 فلا تأس على القوم الفاسقين اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک چالیس سال تک ان پر حرام ہے یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز درس نہ کھاؤ یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے اس قصے کی تفصیلات بائبل کی کتاب گنتی استثناء اور یشو میں ملیں گی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے دشت فاران سے بنی اسرائیل کے بارہ سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں یہ لوگ چالیس دن دورہ کر کے وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے قوم کے مجمع عام میں بیان کیا کہ واقعی وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں اور ہم نے وہاں بنی اناج کو بھی دیکھا جو جب بار ہیں اور جب باروں کی نسل سے ہیں اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے یہ بیان سن کر سارا مجمع چیخ اٹھا کہ اے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے خداون کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں پھر واپس میں کہنے لگے کہ آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں اس پر ان بارہ سرداروں میں سے جو فلسطین کے دورے پر بھیجے گئے تھے دو سردار یوشا اور کالب اٹھے اور انہوں نے اس بزدلی پر قوم کو ملامت کی کالب نے کہا چلو ہم ایک دم جا کر اس ملک پر قبضہ کر لیں کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں پھر دونوں نے یک زبان ہو کر کہا اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو مگر قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ انہیں سنسار کر دو آخر کار اللہ تعالی کا غضب بھڑکا اور اس نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا اب یوشا اور غالب کے سوا اس قوم کے بالغ مردوں میں سے کوئی بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہونے پائے گا یہ قوم چالیس برس تک بے خانما پھرتی رہے گی یہاں تک کہ جب ان میں سے بیس برس سے لے کر اوپر کی عمر تک کے سب مرد مر جائیں گے اور نئی نسل جوان ہو کر اٹھے گی تب انہیں فلسطین فتح کرنے کا موقع دیا جائے گا چنانچہ اس فیصلے خدا بندی کے مطابق بنی اسرائیل کو دشت فاران سے شرق اردن تک پہنچتے پہنچتے پورے اڑتیس برس لگ گئے اس دوران میں وہ سب لوگ بر کھپ گئے جو, جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے شرق اردن فتح کرنے کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت یوشا بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکے ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز کس نہ کھاؤ یہاں اس واقعے کا حوالہ دینے کی غرض سلسلہ بیان پر غور کرنے سے صاف سمجھ میں آ جاتی ہے قصے کے پیرائے میں دراصل بنی اسرائیل کو یہ جتانا مقصود ہے کہ موسا علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانی انحراف اور پست حمتی سے کام لے کر جو سزا تم نے پائی تھی اب اس سے بہت زیادہ سخت سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کر کے پاؤ گے